بسم اللہ رحمان ورحمۃ الرحمد صلی اللہ علیہ و رحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ واٹسپرپ اور باقی تمام برادران خارہ سامعین سب کچھ بارشی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلے دراصل کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر ایک اور اوراد خمشاہ کا درخت نمبر چونسٹھ عالم مبارکانہ تک پہنچا رہا ہوں اور ہمارے سلسل دعات شفے ہیں اور دعا شفہ میں صاحب امام آج حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو وصلہ قرار دینے کے حوالے سے دعا شفق کے اس مبارک جملے کی مختصر توضیح پیش کراؤں کہ وہ ابھی محمد تقی و نقابت ہیں محمد نی تقی و نقاوت ہی اس مبارک جملے کی تھوڑا توجہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس لفظ محمد ایک تقی اور ایک نقی ہے جی ایک مبارک تین الفاظ کی وشنا کرا دے رہا ہوں اس میں تو لفظ محمد جو ہے یہ لفظ محمد آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے اللہ کے پیارے نبی کائنات کے بادل خدا حضرتی القصم مختصر کا اللہ نے خود نام رکھا ہے آپ کا نام محمد اور احمد تو محمد کا معنی جو ہے حمد حامد سے معنی یہ کہ ہے لغت والوں نے اللہ جی خصال المحمد وہ جس کی اچھی خصلتیں اچھی خوبیاں اچھے افصا بہت زیادہ ہو یعنی واسطین جو تمام اچھی خصلتوں سے بھرا ہوا ہو بھرپور ہو بہت سے اوص کے مالک کو اس سے محمد کہا جاتا ہے جس طرح جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاب حمدا سے متصب ہیں اور آپ کے بارے میں یہ اشعار ہاں جی مشہور ہے حسن ال جمی و خص صلو صلی والی ہاں جی بلاغلاب کا مالحی کا شغت دوجاب جمالح حسن و جمی و خص والے یہ حسن جامع خسالی حسن نگر میں لفظ محمد کا اس کی توضیح اور تشریح ہے آب و عظیم حس جس کی تمام خوبیم بہت اچھے ہیں ہاں جو تمام اچھے اچھے خصلتوں اور اوثاف کا مالک مالک ہے چنانج قرآن نے بھی فرمایا ان میں کاکن عظیم اللہ کے پیاری نبی آب خلق عظیم کا مالک ہے نیس جو ہے بھارتی اشار میں کہا حسن یوسف دم یسا یدا داری امچ خوبان ہمارن تو تنہا داری یوسف کا حسن نیساکی جو ہے جی دم یسا اجمساخ بی اور وہ تمام خوبیان جو تمام انبیاء رکھتے تھے محمد مصفحاء صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو یہ اللہ کے پیارے نبی کا نام مبارک ہے اور آپ کے اس عظیم جانشین کا بھی نام مبارک ہے ام آعظ نبید میں سے امام محمد باقی کے نام بھی محمد ہے اور عیصر محمد تقیع علیہ السلام کے نام بھی محمد مہدی ہے اور آخری امام امام محمد مہدی علیہ السلام کے امام محمد تقیع تین اماموں کا نام بھی محمد ہے تو ان سب کا بھی نام مبارک محمد رکھا ہے تو اسی طرح آپ کے جانشین جس طرح ان اچھے اچھے اور صاف حمیدہ کا مالک اللہ کے پیار نبی آپ کے یہ عظیم جانشین جو جو برحق آپ کا جانسین ہے علم میں اور ہر چیز میں ایمان میں علم میں تمام معرفت میں عبادت میں بندگی میں اخلاق میں تو اسی طرح آپ کے جانشین اہل البید علیہ السلام بھی اچھے اچھے اور صاف احلاق کے مالک اور متصف تھے اور یہ تمام حسیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مظاہر ہاں اور نمنے ہیں علم میں عمل میں اخلاق میں اور ہر کمال میں جو ہے آپ کے نمونے ہیں صرف یہ ہستیاں جو ہے ولاد کے اعلیٰ مقامات پر ہیں جو کہ نوبت کا باطن ہیں لیکن یہ ہستیاں نبی نہیں ہیں نبی تو شریف محمد مصطفیٰ ہیں رسول نہیں رسول تو محمد مصطفیٰ ہیں لیکن رسول کے اندر جو ولایت اور امامت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے ہر نبی ولی اور ن امام میں ان دو پہلوؤں کا ہمارے سارے امہ وارث ہیں چنانچی یہ قول مشہور ہے ہاں جی اول محمد السط الٰ محمدن آخر محمدن القلام محمدن،, محمدن تو یہ حضرتیں جو ہے صفات میں کردار میں اخلاق میں، عمل میں علم میں معرفت الہی میں دین الہی کے معرفت میں ہاں جی اس ہر چیز میں اللہ کے پیارے نبی کا مظہر اور ان کا کاپی ہے ہاں جی ان کا کامل جانشین اور کامل جو ہے ان کا خلیفہ ہے خلیفہ ہیں جی اس وجہ سے جو ہے ان کو اللہ کے پیارے نبی کہیں احادیث مبارکہ میں اللہ کے وہی شاء اللہ کے پیارے نبی نے ان کو یہ سارے نام دیا ہوا ہے تو اس نے آپ کے ذات گرامی کو بھی ام امام محمد تقی علیہ السلام کے ذات گرامی اور اس لفظ مقدس محمد کو بھی اس دعا کے اندر اور آپ کے ذات کو بھی وصلہ کرا دیا ہے پھر دوسری صفت اب تقی آیا ہے تو تقی کے لفظ جو ہے وا اوقافیا سے حاصل مادہ واوقافیہ ہے تو اس کے فیل کی مختلف شکلیں ہیں اتقاء ید تقی اسی طرح تقا یت کی کا قضا یقی ا تقوا تقا اور تقی ہاں اور اسی طرح جو ہے ا تقی یہ سارے الفاظ اسی خاندان کے ہیں ان کا معنی تقوی اختیار کرنا بچانا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ معنی کیا ہے لغت میں اور تغوا کا القاد میں یہ معنی کیا ہے پرہیزگاری اللہ تعالیٰ سے خوف اور اس کی اطاعت میں عمل یہ سارے تقوا کے جو ہے معنی کیا ہے یہ تقی اسی لفظ تغوا سے اس کی جمع عدقیہ اور عدقات ہے اور متقی کے کی معنی کیا ہے صاحب تغوا متقی پرہیزگار یہ سارے مطقی کے معنی ہیں تو آج اس, اس میں ابھی محمد نی تقی سے ملا تو اس میں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی مقام تغوا کو وسیلہ قرار دے دوسری بات آپ کی ذات گرامی کو وسیلہ قرار دینے ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو صفت بارش تھے وہ صفت تغوا تھا وہ صفات طغوا بھی وسیلہ قرار دیا ہے تو اس صفت طغا کے خلاصے سے بات یہ ہوا کہ تقی والمتقی اور تغوا سب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں ان سب کا اصل مادہ واقعہ ہے وقاعت سے اور اللہ تعالیٰ کی حق کا اس کے معنیٰ کیا تھا واقع وقایا کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پر جاری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی عظمت و کے کا ادراک رہنے کی وجہ سے اللہ کے حضور میں ہمیں وقت سر تنظیم خم رہ کر اللہ کی کماحق ہوں عبادت و بندگی کرنا یہ جو امام علی امام محمد تقی علیہ السلام کے جو ہیں اوصاف حمیدہ میں سے تھے ہاں جی آپ او کے اوصاف حامدہ میں سے تھے اس لیے ہمارے بزرگان امام کے اس خاص صفت کو وسیلہ قرار دیا ہے اس, اس مقدس صفت کو بزرگان الدین نے وسیلہ قرار قرار دے دے قرار دے دیا ہے اور اس کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دس بہ دعا ہوا ہے اور تغوا جو ہے کون سی مقام وظیم مقام اور صفت کمالی مالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعمال و عبادت کی قبولیت کے لیے ہاں جی کو شرط قرار دیا ہے یعنی کہتا ہوتا عمال کی قبولیت کے لیے تغوا کو شکل شرط کرا دیا ہے اور کلم حسر فرمایا ان نما ذکب اللہ تقیم اللہ صرف اور صرف پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے فرماتے ہیں عمل صرف اور صرف پرہدگاروں سے عمل قبول فرماتا ہے چونکہ ہاں جی تو اللہ صرف اور صرف متقین سے قبول فرماتا ہے اب یہاں سے میں اندازہ کرو تو کی کتنی اہمیت ہے اسی ہاں جی اور مطی اور صاحب تواشات اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں چنانچی جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سرحیح عمران عید نمبر شہتر میں فرماتا ہے بالا من بیاہ دہی و تقا فن اللہ بالمطقین اللہ فرماتے ہیں، ہاں کیوں نہیں جو شخص اللہ کے ساتھ کی ہوئی وعدوں کو پورا کرتا ہے و تقوا اور تقوا اللہ اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے اللہ کے ہر ہر حکم بلب کرتا ہے تو فین اللہ ہی بالمۃ تو بے شک اللہ ہاں جی پرہیزگاروں سے متقین سے محبت فرماتا ہے تو متقی جو ہے اللہ کے محبوب بندے امام محمد تقی علیہ السلام ہاں جی اس, اس صفت طاغ کی ذرا سے یہ واضح وقع ہستیاں اللہ کے محبوب ترین ہستیوں میں سے اور اس میں کوئی شخص نہیں ہے ہاں جی تو چونکہ جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام میں یہ صفات طاغ چونکہ امام محمد تقی علیہ السلام میں کہ اور نمایاں اوشاب میں سے تھے ہر امام کے ایک صفات حالیہ تغوع تو ہر امام کے اندر ہے ہاں جی لیکن جس طرح صداقت ہر امام کے اندر ہے رضائے رب رہنا ہر امام کے اندر ہے یہ نہیں ایک امام کی صفت کو وسیلہ کرا دیا تو باقی صفات نعوذ للہ ان میں نہیں ہیں بلکہ ہر امام صاحب تا ہر امام صاحب علم ہے ہر امام جو ہے صاحب علم فضل ہے تمام کمالات کا مالک ہے صداقت ہے شرافت ہے ہاں جی رضائے رب راضی رہنے والے حسیں ہیں رین میں سے ہر ایک میں ایک خاص خوبی خاص طور پر ظاہر ہوا نمایاں ہوا اس لیے اسی نمایاں صفت کو وسیلہ قرار دیا ہے تو اور یہ صفت دے چونکہ امام محمد تقی علیہ السلام میں بارش و نمایاں تھے اس لیے آپ کے اسی صفت کو وسیلہ قرار دیا ہے میرے کبھی سے نے اپنی دعو میں نے دین نے اس کے بعد آپ کے ایک صفا دیا گیا وہ بھی محمد علی تقی و نقابت ہی آیا تو جو ہے از یعنی قوم کا سردار ہونا نقعت کی ماں یہ لکھا ہے اور نقابت اسم اور نقعبۃمنظر ہے نقیبہ ین قبول نقباََ اللقوم یعنی قوم کا سردار ہونا یہ المنجد نام الغا پہ لکھا ہے اور نقوبہ جیسے بنی سال کی نقوبہ کا ذکر حادث میں بہت مشہور ہے بارہ نقوبات ہیں نقیب قرآن میں بھی آیا اس ناشر تو اس کا معنی قوم کا سردار نمبردار ہاں جی گواہ جامن وغیرہ کے معنی میں آیا ہے تو نقیب جم نقوبہ ہے تو رہنما سربراہ سردار وغیرہ کے معنی آیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ نقاوت ہی سوچی زوام حضرت امام محمد دقی علیہ السلام کی امامت کے جو عملی پہلو ہے کہ امامت کے عملی پہلو وہی سرداری ہے قوم کے رہبری ہیں قوم کے آگے جا کر وہ آگے آگے چلے قوم ان کے پیچھے آ جائے مشکل وقتوں میں قوم کی صحیح رہنمائی کرے قوم کو صحیح راستے پر ڈالائے ڈالے تو ہمارے ہر آئیمہ کو وقت کے ظالم ظالم اور جابر حکمرانوں سے واسطہ پڑا اور اپنے پیروکاروں کو اس وقت صحیح رہنمائی کرنے کی اشد ضرورت پڑتا تھا تو ہمارا ائمہ علیہ السلام میں سے ہر ایک جو ہے وقت کے سردار تھے امام تھے رہبر و رہنما اور ہیں تو انہی کے امام محمد عقیب اسی طرح باقی علم علیہ السلام طرف راہبر و رہنما تھے قوم ام کے سردار تھے قوم کے امام تھے قوم ام کو قوم کے قائد تھے قوم کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا قوم کے رہنما سربراہ سردار کیونکہ نقوبہ کے اما نک ہے تو یہ ہستیاں تھا لہذا ان کی اسی سرداری اور اسی مقام امامت رہنمائی کو وصلہ قرار دے کر اللہ کے حضور میں دعا ہوا ہے تو اس مبارک دعا میں نقاواتی سماعت امام علیہ السلام کی مقام تک اور سرداری اور رہبری کو وسیلہ کرا دیا جن جن جی اللہ دیکھا اللہ کے حضر میں دس و دعا ہوا ہے تو نجد علی دعا کا جو ہے وہ بھی محمد عنی تقی و نقاوتِ ہی کا ہاں اب توضیع یوں بن جائے گا اس وسیع اے اللہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے ذات گرامی ست الدہ خصار اور آپ کے مقامِ تغوا کی بلند مرتبہ اور سرداری کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تم میرے حاجات کو پورا فرما اے حاجتوں کے پورا فرمانے والے اے مشکلات کو دور کرنے والے اے درجات کو بلند کرنے والے اور اے بلاؤں کو دور کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اس طرح اس عظیم حصے کی دو صفت کو ہاں تین سبب کے آپ کے ذات کو بھی, بھی محمد یا کہ باقی محمد کے آپ کے ذات کو بھی وسیلہ کرا دے رہے ہیں آپ کے مقامی تغوا کو بھی وسیلہ کرا دے رہے ہیں اور آپ کے مقامی نقابت سرداری رہبری امامت کو بھی رہنس وسیلہ کرا دے گا ہاں جی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دسویں دعا ہے اور یہ چیز آپ لوگوں پہلے بھی پتا ہے اللہ کے مقدس انبیاء ابلیہ عیمہ علیہ کے ذات بھی اللہ کے لئے ہی کا محلوق کر رہے ہیں، اللہ کے نزیک ان زوات کی بھی بہت بڑی اہمیت مقام منزلہ تھے ان کے ذات کا اللہ کے حضول میں وسیلہ قرار دے دیں تو بھی اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ان کے اچھے اوسا کو ہیں ان کے نیک اعمال کو بھی ان کے, کے معروفت کی کمالات کو بھی اللہ کے حضور میں وسیلہ قرار دے سکتے ہیں وسیلہ قرار دیں اللہ تعالیٰ ہمارے دعا دعائیں قبول فرماتا ہے اس لیے اس مبارک دعا کے حصے میں امام محمد تقیع السلام کے ذات کو بھی مقام تقوا کو بھی اور مقامی نقابت سرداری رہبری ہاں جی اور رہنمائی کے اس عظیم خصوصی واضح نما صفت کو وسیلہ قرار دیا ہے میرے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان پاک ائمہ کی صحیح معرفت ہیں جی اور ان کے عظمت کو درخت کرتے ہوئے اور ان کی حصیاں اللہ کے حضور میں کتنے عظیم مقام و منزلہ رکھتے ہیں درخ کرتے ہوئے اللہ ہمیں جو ہے ہمارے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہمیں ان توحفین دے دیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں ان کی مقام تعویٰ کو تفصیل سے دیکھیں ان کی مقام سرداری کو تفصیل سے دیکھیں ان کی سزا خصلتوں کو تفصیل سے تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھ کر جانیں اور ان کی صحیح بامارفت ان دعاؤں کو تاکہ ہم پڑھ سکیں اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو محمد علی محمد دامن جب تک دنیا میں تھامے رہنے کے اور قرآل کامن میں نہائشیوں کے شبہات النصف فرما یا رب اللہ